من الله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتبكر عليه أعوذ بالله من شروجا فسنا ومن سيئات عمالنا من يعدل الله فلا مقل الله ومن يبدله فلا عزيلا ونشهد لا إله إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله اما بعد فاود بالله ان شيقوا بسم الله الرحمن الرحيم و عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ف اللہ العظیم رب بشرف علی صدری وحصلی محمد نورتن ملانی محتم بھائی اور دوستوں بیع... نے آئے ایک کوٹا پڑھ لیا جسے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے کسانس میں زندگی ہے کسان آدمی کو قتل کرتے ہو تو اس میں تمہاری زندگی کی حفاظت ہے لازمی کو قتل کرنے کیا زندگی حفاظت قتل کرنے کا زندگی کی حفاظت کہا جا رہا ہے شریعت کا شریعت کی شریف گائے میں ان کو دو کیٹاگر میں تقسیم کیا گیا ہے گو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کو کہتے ہیں حدود اور کہتے ہیں تعزیرات مدود جو ہے وہ سنسار ہاتھ کاٹنا اور دورے رہنا یہ تین قسم کی سزائیں یہ دودھ کی سزائیں ہیں اور یہ کوئی دس قسم کے امال پر نافذ ہوتی ہیں قطر نعت پر مزداری پر قومت پر فراعت پر چوری پر ڈکیتی پر بغاوت پر برقت ہونے پر اور آ... آٹھ ہی ہیں آٹھ ہی ہیں آٹھ, ہی ہیں آٹھ ہی ہیں آ... سب سے پہلے قطرات پھر بدکاری پھر شراب قومت چوری ٹکیتی بغاوت اور احتجاج مکد اور حدود جو ہے یہ سویدھائیں ہیں کہ جن کے معاف کرنے کا کسی کو بھی نہیں دیا ہے نا غلط غلطی ہوگی میں غلطی ہوگی سلادہ ہے خود علادہ ہے تین قسم کی سوائے کہ جو ہے وہ تو انسان کا کسی کا سان کو قتل کر دیا جائے یا ساتھ پیر توڑ دیا جائے یا کسی اور کو ضایا ناکارا کر دیا گیا دوسرے آدمی نے مار کر ان پر یہ شریف فضا داخل کرتی ہے وہ کہتے ہیں کسان کہ اور تعزیرات جو ہیں تو وہ ہیں پھر یہ آبادکاری چوری قمر شرابخوری اور بغاوت اور مرتد ہونا ساتھ بھی کون سی رہ گئی یہ ڈکیتیاں ڈکیتی چور یہ سا کہ کسی جگہ پر جا کر کوئی چیز نکال نہیں اور ڈکیتی اسلحے کے زور سے لینا چھیننا چور کی سزا صرف ہاتھ کاٹنا ہے ڈکیت کی سزا ایک آٹھ ایک پیر کاٹنا ہے بہت تعزیرات کہتے ہیں اس کے علاوہ اور جو جرم ہوں یہ جرم اس کے علاوہ اور جو جرائم ہوں ان کے لیے کوئی مقرر کردہ سلائیں نہیں ہیں وہ جج اور قاضی اپنے سوابی اختیار استعمال کرے گا اور اس کے مطابق پھر وہ سجھا دیں گے اور کسان کے بارے میں یہ ہے کہ کسان کو جج قاضی وزیر صدر حکومت کا کوئی یادی معاف نہیں کر سکتا کسان کی سزا کو نہیں کر سکتا کسان کی سزا کو جس آدمی کا اپنا حق ہے جس کا خود کسی نے کسان دینا ہے کسی کا ہاتھ توڑا ہوا ہے اس کا اپنا حق ہے ہاتھ توڑے توانگ توڑی ہے اس کا اپنا حق ہے اس کو اجازت کرنا چاہے تو معاف کر اور ایسے ہی قتل کسی کا ہوا ہوا ہے تو وارث معاف کر سکتے ہیں کہ ساتھ میں وارثوں کو خود اپنے آدمی کو جس کا کے ساتھ کھا کے شیریت نے معاف کرنے کی اجازت دی وجہ اس کی یہ ہے کہ اب خود وہ آدمی معاف کرتا ہے کوش ہے جو کار اس کو معاف کیا جاتا ہے کاتل کو معاف کیا تو وہ بہت زیادہ احسان مند ہوتا ہے تو معاف کرنے والا کیونکہ تو میں نے خود معاف کیا جیسا اس کے دل سے غصہ اس کے لیے دور ہو گیا اور جس کو معاف کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ احسان مند ہوتا ہے بہت زیادہ تابودار غلام بنتا ہے اس سے معاشرے میں بہت زیادہ صلاح فلاح اور خیر آتی ہے اور اگر کسان کو کوئی وزیر کوئی وزیراعظم کوئی صدر معاف کر دے تو پہلے تو معافی تک پہنچنے کی جانب کتنا خرچہ کرے گا کتنی کوششیں کرے گا کتنی رشوتیں دے گا کتنے لوگوں کو شکرانے بھرے گا کیا کیا کرے گا جاؤس کو کوئی کسی ملک کا صدر معاف کر دے تو جس آدمی کا قطر ہوا ہے اس کے دل میں تو غم کی آگ بڑکتی رہ گی اور جس نے معاف کرایا ہے چونکہ اس نے غیر قانونی غیر شری قانون سے معاف کرایا ہے لہذا اس کی بدماشی گنڈا گردی بڑھ گئی تو معاشرے میں سخت نام باری آئی جس کو معاف کیا وہ بڑھ کر گنڈا ہوگا اس کا ظلم بڑھے گا اور جس کا قتل ہوا تھا اس کے دل میں غم اور زیادہ ہو جائے گا ایسے معاشرے میں بہت ناخوشوار تالات آ جائیں گے لہذا کے کا معاف کرنا شریعت نے فقط اختیار دیا ہوا ہے وارس کو یا اس آدمی کو جس کا کسانس ہے اور جہاں تک حضور کی سزائیں حضور کی سزاؤں کو معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں دیا شریعت نے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نے اختیار نہیں دیا کہ آپ اس سزا کو معاف کریں آپ کے سامنے فالفاطہ مخزومیہ ایک عورت تھی چوری میں اوپیش ہوئی تو ان کا ہاتھ کاٹنے کی سزا نے نافذ کی جب ہار کاٹا جانے لگا تو آپ روئے نے کہا غیال صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں سب بھائی میرو متی کا ہاتھ کاٹا جائے اور میں رہوں نہیں میں اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے نہ کاٹتے کہ نہیں جب کیس رجسٹر ہو جائے اور قانون کے سامنے پیش ہو جائے تو فیصلہ نہ دینا یہ برا ہے ہوا کم جو کسی کیس پر پھر قانونی فیصلہ نہ دیں آئی بات ہی کہ تم اگر اس کو سمجھا جا کر کیس داخل نہ کرتے تو یہ ہو سکتا یہ بیان میں شروع بات پر کیا کہ یہ حدود اس کو کیا کہتے ہیں آج کل کے یہ نافذ میں نافذ ہے تو عام لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ حدود پکڑو اور ہاتھ کاٹو پکڑو اور تانگے کاٹو پکڑو اور آدمی کو جہار کرو پکڑو اور آدمی کو درے مارو کے طری ایسے نہیں ہے یہ جو ڈل رہے ہیں نا اور جو یورپ ہوا بنا کر پیش کر رہا ہے اور ہمارے چونکہ حکام کو دن دن کا علم نہیں ہوتا مولواد ان کو نہیں ہوتی لہٰذا ان کے آگے دب جاتے ہیں کہتے کہتے واقعی یہ تو کہہ رہے ہیں بڑا بڑی سنگلنا سزائے ہیں نوز آپ کی چوری پر جو ہے تو سزائے ہاتھ کاٹنے کی وہ چوری اس کی کم سے کم مالیت دس درم اور زمانے سو گرم کا اونٹ آتا تھا آج کل ان کی قیمت چالیس ہزار روپئے پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپئے اونٹ کی قیمت دس ماہ ایسا کتنا ہوا اس کا جی پانچ ہزار پانچ ہزار مالی ہے تو اس کی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز سڑک کے کنارے کھڑی ادھر ادھر جی پڑی اس طرح کی نہ ہو یا گھر کے سہنے پڑی ہے دروازے کے آگے پڑی ہے نہیں وہ چیز باقاعدہ محفوظ جگہ پر تالے کے اندر اور سرکا جو کشمیر میں ہاتھ کاٹنے کی سدھارنا سڑک اس چوری کو کہتے ہیں جس میں تالا توڑ کر فارسی چیز کو ہٹا کر آدمی نے چوری کی اس پر نافذ ہوتی ہے گری پڑی سڑک کے کنارے غیر محفوظ رکھی ہوئی ادھر پڑی ہوئی چیز اس کو اٹھانا اسے مالک کی کوتاہی بھی پوری طرح شامل ہے اور اس کو عام عام ذہن والا آدمی بھی جو راکھا ہو وہ بھی یہ چوری کر لے گا لیکن جو آج میں تالاب رہا ہوں سارے کی جگہ سے نکالتا ہے تو یہ پیشہ ور چھ پر ہوگا اس میں مزید تیسری بات جو میں عرض کی اس میں یہ ہے کہ مثلا میری چوری کرتے ہوا پکڑا گیا اب میرا حق ہے کہ میں اس کیس کو داخل کروں اور اس پر اس کا اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا بن ہے تو اس کا ہاتھ کٹوایا جائے لیکن اس سے پہلے مجھے شریف نے دوسرا اختیار دیا کہ میں اپنے سلمان بھائی پر پردہ ڈالوں اور سمجھا بجھا کر اس کو معاف کر کے اس کو بھیج دوں گا دیکھو میں نے تمہیں پکڑ لیا میں چاہتا تو میں داخل کر سکتا تھا ہاتھ کٹنے کے لیے اور ہاتھ تمہارا کٹ جائے تمہارا کیا ہوگا دیکھو اچھے بھلے آدمی ہو ذرا جاؤ مزدوری کرو کچھ کرو بس اس کی اصلاح ہو جاتا ہمارے ارجن صاحب کے ساتھ سناتے ہیں کہ ایک آدمی نے خان کا میل چلا لیا تو اس کی اچھی خاصی پٹائی کر لی بس اس کے بعد سے چوری سے توبہ کر لی تو لوگوں نے کہا چوری نہیں کرتے کہا ماں کے چاسا برابر کرے نو پیار اسلحہ کچھ پٹائی اٹھائی کر کے اس کی پٹائی دھوائی کر کے اس کو محسوس کرو تو ہاتھ کاٹنے سے بچاؤ کو کیونکہ شریعت کا بجاج ہاتھ کاٹنے کے دے کہتے ہی جانے کیوں کرو پہ پہلے اختیار کو استعمال کرو واقع ہے سنہتر کا چرہتر کا کا واقعہ ہے اس زمانے میں سترہ گریڈ میں ماری ساڑھے چار سو تنخواہ کیس طرح ہوا کہ میں بس میں چڑھ رہا تھا اور مجھے بسیں سرکاری ہوتی تھی وہاں گرد سے میں نے پہنی ہوئی تھی چڑھتے میں نے ماضی کے گاڑی میں دو انگلیاں یہاں ڈال دی جیب میں اور جیب پانچ سو روپئے سے جوگلی ڈالی سے کی انگلیاں سے پکڑ لی اور چڑھ گیا اندر انگلی میں نے پکڑی ہوئی ہے تو میں نے دیکھا سرخ سفید صحت مند نوجوان ہے چھبیس چالیس سال کا تو میں دیکھا تو اس ٹائم آج نہیں سے شرمندگی سے چلو اب ایسا ہوا پھر میں کھڑے کے کے ساتھ تو کو آرام ہو گیا بس پوسٹ اور بیٹھا اب ایسا کہ کو میں نے خیال میں رکھا ہوا ہے پولیس والوں کے دوران آدمی برکھا خیال میں رکھا ہوا خیال میں رکھے ہوئے بس میں بریک ماری اور ساری آگے کو ہو گری ہوں کھڑے لوگ تھے بیٹھے بھی لوگ تھے تو اسے اپنے آپ کو گرایا اور اگلے آدمی کے کورٹ کارٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالتے پھر میں نے چار ہوئے ہو گیا کب کما گیا کیوں چور کو جب دیکھ لے آدمی کام سیل ہو جاتا ہے پیچھے ہٹا کر تو پھر میں بڑا شردند آ رہا ہے یا کالج آگے جب بتن لگا سل کش اپ اللہ کو کہتا میں نہیں اترتا جی؟ تو کیا کہتا کہ اپنا کام کرو گے لیکن کوئی آدمی نیا نیا بھرتی ہوا تھا اترا گیا دوبارہ کے کنارے کھڑا کیا میں دیکھیں اللہ تبارک سال نے آپ کو سید دیے اچھی شکل صورت دیے فید دیے اور کتنے اچھے نوجوان ہو تھوڑی ہمت کراؤ کچھ مزدوری کرو کام کرو تو ذلت سے چھوٹ جاؤ گے وہ ساری باتیں سر جائی ہوئے سن رہا ہے اور وہ یہ محسوس ہے کہ مجھے دو چار تھپڑ مارا ہو تو بس میں چلے سارا کپڑے اللہ جاؤ جاؤں بات بار بھائی غور کرنا ہے تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ پہلا اس کو اصلاح کا موقع دیا آج اب وہ کیس رجسٹرڈ ہو کر آ گیا ہے تو قانون کو تو زندہ رکھنا چاہیے قانون کو ملک میں زندہ ہونا چاہیے اور قانون کو نافذ ہونا چاہیے مغرب ممالک میں اگر آج ہم سے اچھے حالات ہیں بہت اچھے نہیں ہیں میں پھر کرایا ہوا ہوں اتنے اچھے نہیں اتنا آپ سمجھتے ہیں وائٹ ہاؤس کے بعد دس بجے کے بعد آدمی غیر محفوظ ہوتا ہے ایسا ہم ہمیں ماننی ہے جیسا کہ ہاتھ چلتے ہیں لیکن قانون کو شدت سے نافذ کرنے کا رواج اور طریقہ ہے قانون کو بیٹا ڈرائیور کی خلاف درد کرتے ہوئے پکڑا گیا اور پکڑا جائے گا اس پر اندر کیا جائے گا مقدمہ پر چلے گا فیصلہ صحیح ہوگا کوئی بھی نہیں آئے گا کہ اس کو چھوڑ دیں نہ فیصلہ نہ کرے معاشرہ تباہ ایسے ہی ہوتا ہے اس کا بہو ہے کہ جب اور ابا پر قانون نافذ کیا جائے اور بڑے لوگوں کو چھوڑا جائے تو یہ لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یورپ میں جا کر دیکھیں جب آج شروع ہوتا ہے تو پہلے رنگ روڈ کو بند کر دیتے ہیں دوسری شروع ہوتی ہے جب اور شروع پر دوسری رنگ روڈ شروع ہوتی ہے پھر تیسری شروع ہوتی ہے چوتھی شروع ہوتی ہے آپ جب کوئی رنگ روڈ بند ہو گئی تو آپ کوئی وزیر کوئی وزیراعظم کوئی آئی کوئی اس پر گاڑی نہیں لے لان سردی سے ناپس نافذ نہ کریں تو اس کا حرم چیزوں کا مسئلہ بنتا ہے ویسے ہی کوئی جو کہتے ڈکیت کتاو تریق اس کو کہتے ہیں شریف کی فلام کتاؤ طریق ہائی رابر برابری کرنے والا کے واسطے غور خیال لیتا ہے اس کے بارے میں اس کی نفسیات خراب ہوئی ہوئی ہے اس اور باقاعدہ باری میڈیکل کتابوں میں بات ہے کہ یہ ایکس وائی وائی کرومسوم ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ مزاج ڈکیت ہوتا ہے اس کی اگر آپ کہیں کہ اس کی اصلاح اس اسلحہ اس, اس قانون کیونکہ جب گرفت میں آئے اس کی اسلح وہ نہیں ہوتی ہے اس ہاتھ اور پیر کاٹنا پڑے وہ اصلاح کا چانسز کے لیے بھی ہے کہ اس کو دے کوئی آدمی پرف کرتا ہے میں مجھ پر ڈکیسی کر رہا تھا میں غالب آ گیا اس پر پکڑ لیا میں نے اس کو اے چار ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں قانون کیا کے آگے پیش میں کروں سمجھا دوں اس کو کہ دیکھو میں چاہ رہا تمہیں قدر بھی کر سکتا تھا میں مار بھی سکتا تھا لیکن میں تمہیں اس لیے چھوڑ دیا کہ اگر کسی کے بیٹے ہو گئے کسی کے باپ ہو گئے کسی کے بھائی ہو گئے تو لہٰذا تم اپنے آپ کی اصلاح کرو اور جاؤ لیکن یہ جو ہے یہ یہ مزاج وہ ہے کہ جو کے لیے مسئلہ زیادہ قانون کی گرفت میں آ جائے اس پر نافذ کرنا قانون کو زندہ رکھنا پڑے گا اس کو نافذ رکھنا پڑے گا ہاں مغرب میں اور ہم میں فرق ہے کہ مغرب کاتل مغربی قانون کاتل کا ساتھ دے رہا ہے چور کا ساتھ دے رہا ہے ڈاگو کا ساتھ دے رہا ہے کیوں ان کو پکڑتے ہیں ان پر گرفت نہیں کرتے ان کو سزا کے خلاف نہیں جنوبی افریقہ میں ने وہاں کے ایک عالب زم نے کہا کہ منڈیلا نے اپنے آپ کو بہت زیادہ شوشن ظاہر کرنے کے لیے ڈیتھ سینٹنس ختم کرایا ملک سے فاسی کی سزا ختم کرے. پھانسی کی سزا ختم کرائی گئی تو کہتا ہیں اس میں ایک خاندان تھا ایک اپار بھی مسلمان علماء سے مشورہ کرتے کیونکہ ماشاء اللہ جہاں ہمارے علماء کام کرتے ہیں تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں بڑے رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ میری لڑکی کے رشتے کے فلانا ڈاکٹر رشتہ مانگ رہا ہے تو میں رشتہ دے دوں تو والد صاحب نے نظرہ لگایا کہ بہتاتا شرابی ہے تو بہچاتا شرابی جو ہوتا ہے اس کی ڈول روز بہت بڑھتی جاتی ہے اس کی شخصیت بہت جلدی تباہ ہو جاتی ہے اور یہ کسی کام کہا کا کہ آدمی تو بحتیات آدمی ہے رشتہ دینا آپ کا اس کے لیے مفید نہیں ہے کہ میری رائے کے خلاف رشتہ دے دی دیا کہ میڈیکل کالج پڑھنے والی لڑکی اس کا رشتہ دیا گیا سمجھدار اچھی سمجھدار شکلدار ساری چیزیں کوئی دو تین سال بعد اس کے گھر کے قریب جھاڑیوں کے بعد سب پائی گئی بندوق وغیرہ وہاں چھریوں سے قتل کرتے ہیں خیر انوسٹیگیشن کے تو بڑے آرام جام ہوتے ہیں فنگر پرنٹس قدموں کے نشان سب سے انہوں نے پکڑ لیا اجرتی قاتل پکڑ لیا تو ان کی جب انکوائری ہوئی مزید تو انہوں نے کہا کہ اس کے خاون نے قتل کرایا ہے اور مہینہ دو مہینے پہلے اس کو انشور کرایا ہوا تھا اور انشورس کی بھاری رقم دیکھے ہتھیارے کے لیے کرایا تو میں ایسے وہاں کے لوگوں سے پوچھا میں نے کہا یہ ایسے قتل کیا ہو رہے ہیں تو بہت پہچاتا قتل ہے نے کہا جب سے منڈیلا نے ڈیتھ سینٹینس پھانسی کی سزا کو ختم کیا ہے بس قتل و غرب گری شروع ہو گئی ہے ملک میں تو ان کے قانون تو قاتل کا ساتھ دے کر پرمن شہری کو پریشان کر رہے ہیں قتل غائر کا قانون قتل عرب گری کو عام کر رہا ہے اور ہمارا کادون قاتل کو پکڑ کر پورمن شہری کا ساتھ دے رہا ہے اور ایک کے ساتھ کو نافذ کر کے سو قتلوں کو روک رہا ہے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ کر کے سو آدمی کو مرنے کے راستے کو روک رہا ہے یہ چار پا پانچ چھ مہینے پہلے کہا ہوا گیا یا سات آٹھ مہینے کا ہوگا اہ اشار کی نماز کے بعد سمارے پربود صاحب کے گھر پر آدمی گھسا تیس آدمی غصے اور لڑکا اس سے بڑا مہمت تھا اسے بیڈ اٹھا کر ایک دو کو لگائی دو ایک دو کو نا تو انہوں نے فائر کیا واپس یہ کتنے پڑھے لکھے اور کتنی پوسٹوں سے موجود میں آتا ہے اس کو ایک ڈاکو آ کر ایک گولی سے دس روپے کی گولی سے اس کا خاتمہ کرنا قانون کا ایک ڈکیت اور ایک گنڈا ساتھ سات دے رہا ہوں اس کو معاف کر رہا ہوں اور ایک کام کاج بھی جو ہے وہ دنیا سے مٹایا جا رہا ہوں اور تو دے رہا یہ تو قانون نہیں ہوا لکی. تو یوروپ اس طرح کا قانون چلانا چاہتا ہے اس لیے ہمارے حکام کو کہتے ہیں کہ خود گارڈن کا خاتمہ کرو تاکہ ان کے اندر افراتری پھیلے چوری میں ڈاکے ہوں انارکی پھیلے اور یہ تباہ ہوں جلدی اور جب یہ تباہی یہ غریب ہوں تو فوراً آ کر آسانی سے تہوڑ اور لیں پر قبضہ کر لیں اور کہیں یہ لاؤ تو ملک چلانے کے قابل نہیں لہٰذا ہم نے ان سے لے لیا باقی ریل میں اس وقت لیا ہندوستان کو کیسے نہیں لیا ہے ایس ہاتھ کا کار کے حکام گرے ہوئے تھے ٹیبو سلطان جس وقت انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو نظام حیدرآباد کی حیدرآباد کی مسلمان والی, کی کا مسلمان والی، نظام حیدرآباد کی فوج انگریزوں کے, کے ساتھ دے کر ٹیبو سلطان کے خلاف لڑ رہی تھی کیونکہ میرے مقابلے کا ریاست ہے اس کو ختم ہو جائے ہونا کہ انگریز کا ساتھ دے کر اپنا مسلمان بھائی پر گولی چلا رہا تھا مسلمان. افغانستان کا حال ہے کہ ڈالر لے کر دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے تو تیار ہے اور آپس میں بیگ رسلا کرنے کو تیار نہیں ہے سب بانوے میں میں نے بہت تفصیلی سفر کیا تھا اور آداد و شمار ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا اپنے بزرگوں کے لیے کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا تو واپس آ کر میں نے یہاں پر کہا تھا کہ یہ پچیس سال لڑیں گے مزید اور اس بات کو آپ بہت سی سر چھ دو سال نکالے چودہ سال ہو گئے گیارہ سال ان کو باقی ہے یہ اور لڑیں گے سر نے پوچھا وجہ کیا ہے میرا وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں ہے معافی نہیں ہے صبر نہیں ہے ان میں بہت جلد گرم ہوتے ہیں معافی نہیں ہے آس بات یہ ہے کہ پیسہ سامنے آ جائے تو بار کچھ کرنے کو تیار ہو پیسہ ہاتھ میں آیا سارے مسلمان بھائی کو ختم کرنا گرپائے کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ان تین باتوں کے ہوتے ہوئے این مان نہیں آئے گا اور یہ لڑتے رہے گا پچیس سال لڑیں گے چودہ سال اس بات کو ہو گئے ہیں گیارہ سال ابھی اور باقی ہے سکتا ہے پیٹتے پٹتے مرتے مرتے اخبار ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے کسی کو پیدا ہو جائے کسی کے اندر شور پیدا ہو جائے پہلے کسی دور میں جب مرے اور پٹے اور پریشان ہوئے تو اگر انہوں نے جرگا جمع کیا تو لاہور کے ایک بزرگ تین صاحب شاہ رحمتہ بہت بڑے علاقے کے تعلق والے بندے سے. تھے یہاں بھی ان کے مرید تھے افغانستان میں ان کے مریض تھے تو پر خاص طور سے انہوں نے احمد شاہ آبداری احمد اللہ علیہ کو اس کے ہاتھ رکھا اس سے کہا دور دوران آپ پہ یہ ہے یہ ہماری طرف سے حقم ہو گیا اور احمد شاہ آبداری کی وجہ سے ملک میں ہم نے مان آیا وہ اتنی کود اللہ نے اس کو دی جی کہ وہاں سے چل کر آ کر دہلی میں مرٹوں کی کمر توڑی اس نے اور اتنا اخلاص ہے جی اس نے کیا کہ اس کے بعد سے کہا کہ میں حکومت پھر مغلوں کو ہی دیتے ہوئے گھر کہ میرا جہاد کی گئی مجھے فرق نہ آئے اور شاہ رضی اللہ اللہ کے خط اور میاں محدمد چمکنی یہ ہمارے پاس چمکنی ہے اس کے جو بزرگ محدم چمکنی رحمۃ اللہ اور شاہ رضی اللہ اللہ کے خط پر آیا سر یہ کرنی تھی کہ ہمت کر کے مضبوطی سے پکڑے اور اگر آپ کو دلائل نہیں آتے آپ ہمارے پاس آیا کریں کیا آپ کو بتائیں ان کے بڑے بڑے فلاسفر بڑے بڑے بڑے بڑے درشور میری طرف دستوں کہہ رہے آدمی کے اگر نہیں ٹھہرے ہیں میرے مانو کوئی سیت نہیں ہے اور آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں ان سے ان کے فصلوں سے ان کے ترتیبوں سے ان کی چیزوں سے کہ آپ کے پاس معلومات نہیں اور معلومات کرنا ہونا یہ آپ کی اپنی کوت کہ دنیا جہاں کی بزریات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جنہیں معلومات اور نہ مطالعہ نہ کسی کے پاس بیٹھنا نہ کسی سے پوچھنا تو یہ جمعہ قدر اور پیر کھسیٹتے کھسیٹتے آ جاتے ہیں کہ پانچ زور سے کام ہے بات پڑ گئی تو پڑ گئی ورنہ میں نے کوئی بات سننی نہیں ہے نہ اپنی تربیت کرانی ہے نہ میں نے کچھ اپنا کام کرنا پہلے زندگی نہیں بنا کر ایسے قوموں کو عروج نہیں ہوا کرتا ایسے مالک ترقی نہیں کیا کرتے اس کے لیے محنت کرنا اللہ تبارک اللہ مل کی توفیق کتاب